ٹھیک ہے ہمارے پاس تیسری دلیل ہے اچھا یہ بھی ایک غلط فہم شاید آئے گی ایک گزر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں پھر جب امیر بن جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ حکمران،, حکمران ہمارا فرمداری فرض ہے یہ میں بند ہو چکے ہیں الحمد اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور دلیل ہے اس مسئلے میں اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے ابو حکم کہا جاتا تھا ابو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اور روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص نے سوال کیا کہ آپ کا انعام کیسے تو اس شخص نے کہا کہ میں لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرتا ہوں اور لوگ میرے فیصلوں کو مان لیتے ہیں اسی مجھے ابو الحکم کے نام سے پکارتے ہیں تو نبی نے فرمایا ما صنہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لوگوں میں فیصلے کرتے ہو اچھی بات ہے لیکن آپ کا نام اچھا نہیں ہے آپ کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے شخص نے کہا شرعیہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ السلم نے فرمایا آپ ابو شرع ہیں ابو الحکم نہیں کیونکہ حکمی تو اللہ تعالی کی حکم تو اللہ تعالی ہے نام ان کا تبدیل کر لیا وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص فیصلے کرتا تھا وہ فیصلے امیر کرتے ہیں حاکم کرتے ہیں ان کو اب حاکم بھی کہا جاتا تھا تو میری گزارش ہے کہ اس حدیث میں ہی جواب ہے اگر تھوڑا سا غور کریں اگر وہ حاکم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تبدیل کیا ایک بات یہ ہاکم تھا نہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ امیر کا امیر بھی نہیں تھا ہاں فیصلہ کرنے کے لیے قاضی ضرور تھا تب تھا جاہلیت میں جبکہ کہ فیصلہ کروالا نہ تھا جب ان کے پاس کوئی قانون نہ تھا اب جہلیت میں کیا قانون تھا کوئی قانون تھا جاہلیت میں سب سے پیاری بات لگی سیدنا جعفر البین اب فارغ اور فرنو کی جب نجاشی کے سامنے سامنا ہوا اور عامر بن آس کے ساتھ ہی آئے ان سے وہاں سے لینے کے لیے اور بڑے تحفے کا لے کے گئے تو نجاشی نے کہا کہ میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں کیوں ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی کے ہم لوگ بردار جانور کھاتے تھے کوئی تمیز نہیں تھی حق اور باطل کی روشنی اور اندھیرے کوئی تمیز نہیں تھی ہمیں تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انہیں ہمیں جینا سکھایا یعنی معنی ہے الفاظوں کا تو کوئی قانون نہیں تھا طاقتور جو ہے وہ زیب کو کھا جاتا تھا فقط اسکیم کو کھا جاتا تھا قتل کر دیتا تھا ایک اونٹ کی وجہ سے جنگیں ہوتی اور کئی لوگ قتل ہو جاتے قتل عام ہو جاتا تو لا قانونیت تھی اگر اس لا قانونیت میں ایک شخص فیصلہ کرتا تھا تو اچھی بات نہیں تھی کیا اچھی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا فرمایا میں ایسا نہ کتنی اچھی بات ہے جو اچھا تھا اس کو اچھا سمجھا جو غلط ہے اس کا جواب دیا بعد میں آپ پوری یعنی سیرت دیکھ لیں پورا حدیث مجموعہ دیکھ لیں جہاں پر غلطی ہوتی وہاں پر بیان ضرور ہوتے نبی کریم صاحب وسلم کی طرف سے خاموشی نہیں ہوتی خموشی مطلب ایک قرار یاد رکھیں ہم بھی خاموش ہوتے ہیں ہمارا خاموشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں شریعت لے کے آئے ہیں ان کی خاموشی بھی شریعت ہے ان کا فرمان بھی شریعت ہے ان کا امر بھی شریعت ہے ان کی نہیں بھی شریعت ہے اب آتے ہیں قاضی کی طرف اپنا ابو الحکم شریخ قاضی چوتھی غلط اہمیت ابو الحکم جو ہے تو ابو الحکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتے تھے جہلیت میں کرتے تھے جب اسلام قبول کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب انہوں نے علم حاصل کیا پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے اپنی جہلیت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے رہے بعد میں اگرچہ لوگوں کو اچھا بھی لگتا تھا جاہلیت میں فیصلے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جاہلیت کے فیصلوں کو منظور نہیں کیا بلکہ بہت سارے ایسے مسائل جو جاہلیت میں تھے اسلام نے بعض کا اقرار کیا ہے اور اکثر کا انکار کیا ہے تو ابو الحکم بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے امیر ہیں امیر تو تھے نہیں بات امیر کی ہو رہی تو امیر کہاں ہے یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا فلان شخص امیر ہے جو ہمیں حکم دیتے اس کے ہم مانتے ہیں تو یہ تو امیر تھے نہیں کہتے ہیں حکم, حکم ماننے کے بھئی حکم ماننے کی ہے تو یہ فیصلہ تب کرتے تھے جب نبی کریم صاحب وسلم کی جرز نہیں تھی جہلیت میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی بھی خلاف فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے ان کے فیصلوں کو قبول کیا